حضرت سیدنا موس علی سلاۃسلام کا زمانہ تھا ایک نوجوان بیس سال رب کی نافرمانی کرتا رہا ایک دن میرے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ کو فرمایا موسیٰ جا کر میرے اس گنہ بندے سے کہہ دو کہ ہم اس سے ناراض ہیں ہم اس سے ناراض ہیں کہ نادان بیس سال ہو گئے ہیں مجھے ناراض کرتے ہوئے بیس سال کا عرصہ گزر گیا ہے میری نافرمانی کرتے ہوئے اب تو چاہیے نوجوان نے یہ بات سنی تو یہ سنی رونے لگا چلا گیا میدان میں ایک جنگل میں چلا گیا ایک درخت تھا اس کے نیچے جا کر بیٹھا اس نے روتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کیے اور روتا ہوا اس کا سر آسمان کی طرف دیکھنے لگا اللہ کو رو رو کر عرض کرنے لگا یا مولا مجھے دو باتوں میں سے ایک بات بتا دے مجھے دو باتوں میں سے ایک بات بتا دے اچھا کون سی بات ہے کہنے لگا یا میں گنہگار خطا کار سہی سیاہ کار سہی لیکن مولا مجھے معلوم نہ تھا کہ میرے گناہ تیری رحمت سے بھی بڑھ جائیں گے یا مولا مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے گناہ جو ہیں تیری رحمت سے بھی بڑھ جائیں گے میں تو یہ سمجھتا رہا کہ تیری رحمت زیادہ ہے میرے گناہ کم ہے یا مولا کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ تیری رحمت کم ہو گئی ہو اور میرے گناہ زیادہ ہو گئے ہوں کہیں ایسا تو نہیں ہوا مولا میں تو تیرے کرم کو اپنے گناہوں سے زیادہ سمجھتا رہا تیری رحمت کو اپنے گناہوں سے زیادہ سمجھتا رہا مولا آج جو مجھے جواب ملا ہے سن کر پریشان ہو گیا ہوں ایسا تو نہیں ہوا کہ میرے گناہ زیادہ ہو گئے ہوں اور تیری رحمت کم ہو گئی ہو کہیں ایسا تو نہیں ہوا ادھر سچے دل سے یہ بات نکلی ادھر رب کی رحمت کو جوش آ گیا میرے اللہ نے فرمایا موسا کیا کر رہا ہے مولا موسا تو تیری تصویر بیان کر رہا ہے میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ جا میرے اس گنہگار بندے کو جا کر کہہ دو اور میرے گنہگار بندے اور میری رحمت کا سہارا لینے والے تو مردود نہیں نکلا بلکہ تو تو میرا محبوب نکلا ہے اور میری رحمت کا سہارا لینے والے جو میری رحمت پہ نظر رکھتا ہے پھر میں اس کی گنہگاریاں نہیں دیکھتا میں اس کی بدکاریاں نہیں دیکھتا میں اس کی سیاہ نہیں دیکھتا میں تو اپنی رحمت کو ہی دیکھتا ہوں جو میری رحمت پہ نظر رکھتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر پھر میں اسے بخش نہ دوں بخش نہ دوں میں اس کو معاف نہ کر دوں یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی